والصلاة والسلام على البعض اللي نفتح أما بعد قوض بالله السن العليم من السلطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله ظني عن العالمين صدق الله العزيم لبشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العفدة من بساني فهو طولي أمين يا رب العالمين عبادات کی فرضیت سے متعلق جو اللہ تعالی نے آیات نازل فرمائی نے بڑا پیارا اسلوب اختیار کیا اور رمضان کی بات ہوئی تو فرمایا خطبہ علیہ کم ایام قطبہ مراد ہے جب کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنے کسی مرض کے لیے کسی بیماری کے لیے تو ڈاکٹر جو کچھ اس کے لیے تجویز کرتا ہے یہ لفظ عام طور پر اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. فاسٹنگ از پرسکرائبڈ فار یو یہ نسخہ دیا اللہ تعالی نے تم اللہ تعالی کے پاس آئے تم نے کہا اح دن اسورات المستفیب مریض بن کر آئے اے اللہ ہمیں پتہ نہیں ہم بھٹک سکتے تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دوا تجویز فرمائی کہ بھائی سیدھے رستے پر رہنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں خوب پھر یہ کہ یہ ہمدردی کا جذبہ ہے ڈاکٹر جب بھی کوئی چیز لکھ کے کسی کو دیتا ہے تو لوگ ڈاکٹر کے کہنے سے زہر بھی کھا لیتے ہیں کیونکہ اعتماد ہوتا ہے کہ اس زہر میں کوئی فائدہ ہوگا اس لیے ڈاکٹر نے لکھائی تو یہ عبادات جو ہیں ان میں ہمدردی کا عنصر ہے اللہ تعالیٰ کو ہم سے ہمدردی ہے اور یہ روزے ہمیں اللہ نے بھوکھا پیسہ مارنے کے لیے نہیں بلکہ ہمدردی کے لیے ہماری بہتری کے لیے اسی طریقے سے کوتبہ علیہ القتال بھی کہا گیا فائٹنگ از پرسکرائبڈ فار یو لڑنا بھی تمہارے لیے تجویز کیا گیا ہے کہ کبھی کبھی یہ کام بھی کر لیا کرو یہ بھی تمہاری فٹنس کے لیے بہت ضروری ہے بہر حل اگرچہ وہ تم اس سے ہیٹ کرتے ہو لیکن کیونکہ ڈاکٹر تم نہیں وہاں میں ہے آسان تکرا ہُوشن خیر اللہ قوم یو میں وہ وشر اللہ قوم اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے اور جو تمہارا ہم ہے وہ تمہیں کھانے نہیں دے گا تمہیں وہ کرنے نہیں دے گا بچہ ہے وہ دوڑ کے جاتا گرم استری طرف کھیلنا چاہتا اس سے لیکن آپ چونکہ اس کے ایک دو لگا بھی دیتے ہیں تو یہ ہمدردی میں ہوتا ہے سارا ڈاکٹر ہمدردی میں پیٹ پھاڑ دیتا ہے مریض کا ٹھیک ہے نا جو مریض پیسے بھی ساتھ دیتا ہے اور ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا ہے اور ہر جگہ جہاں بھی ملتا ہے تعارف کرواتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے میرا اوپن ہارٹ کیا تھا کیوں اس لیے کہ اعتماد تو اللہ اور بندے کا سب سے پہلا جو رشتہ ہے سب سے پہلا جو تعلق ہے وہ اعتماد کا اگر آپ اس پر اعتماد نہیں کرتے اپنی عقل سے کیڑے نکالتے اس کے قوانین کے اندر اس کا مطلب ہے کہ یہ گاڑی زیادہ دیر چلے گی نہیں آج وہی طلاق, طلاق آج ارتداد ہوا یا کل ہوا اور پتہ بھی نہیں چلتا اندر ہی اندر ہو جاتا اسی طرح یہاں فرمایا لاہ عالس آپ الفاظ کی ابتدا دیکھیے اللہ کے لیے تو پہلی بات کیا ہوئی حج کا حکم جب اللہ نے دیا تو پہلی شرط اخلاص نیت رکھیں اللہ کے لیے للہ اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نیت صاف کرو جو تیاری کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کو پٹولو میں کیوں حج پر جانا چاہتا ہوں کوئی وجہ ہوگی اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس پیسے اتنے ہو گئے ہیں اور اگر میں نہ گیا تو میرے اوپر یہ یہ چیزیں لاگو ہو جائیں گی اور مجرد وہاں سے پھیرا لگا کے آ جاؤں گا جب میں تو کم از کم وہ میرے اوپر جو دفعہ لگنی ہے تین سو دو والی وہ نہیں لگے گی کہ جس آدمی کے پاس پیسے ہیں استطاعت ہے باقی اسباب بھی پیسے کے ساتھ صحت بھی اسباب کے اندر استطاعت کے اندر شامل ہے کہ آدمی کے پاس پیسے ہیں صحت نہیں ہے تو اس کے ذمے نہیں ہے, وہ بدل کروا سکتا ہے کسی سے اچھا استتات ہے اب اگر وہ نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرتا یا نصرانی ہو کر مرتا اور آج کل کے ان فتنوں کے اندر ایک پل کے لیے بھی اگر اللہ بندے کا ہاتھ اور ساتھ چھوڑ دے تو بندے کے گمراہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی لہذا میں اس وعد سے بچ جاؤں گا اس لیے میں حج کرنے جا رہا ہوں لیکن یہ کہ اس وعید کا تعلق چونکہ آخرت کے ساتھ ہے دنیاوی طور پر میں نے بدلی نہیں ہونا یعنی حج کا اثر اس معاشرے پر وہ مثال ایک دیتے ہیں کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا بھائی قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہوا یہ کون دیکھے گا مسئلہ تو یہ ہے کہ کلو فاصا یار اللہ کم و رسول ہوں ول تم عمل کرو تمہارے اعمال کو اللہ دیکھے گا خاصا یار اللہ ہو کہا اللہ دیکھتا ہے اور اس کا رسول دیکھے گا ول مومنون دیکھیں گے اب دیکھیں گے اس مراد یہ ہے کہ وہ اس کے بینیفٹ لیں گے سامنے آ جائے گا تو سب سے پہلے یہ بات کہ میں کیوں جا رہا ہوں اگر نیت میں کوئی گڑبڑ ہے کہ میری فلاں بہن نے بھی کر لیا فلاں نے بھی کر لیا میں جاؤں گی آج نہیں کیا وہ تعے دیں گے وہ یہ کیا ہوا اب با, اب اتنے پاس سے ہو کے واپس چلے جا رہے ہیں ہم لوگ اور حاجی نہیں بنے ہم اگر اس لیے جا رہے ہیں کہ حاجی کا ٹائٹل لگوانا اور بات یہ اللہ کے لیے نہیں ہے یہ تو اپنے لیے ہے نجمہ چاہیے ایک اسٹار چاہیے کوئی اور وجہ ہے اس کو بھی دل, دل. میں نے تو بعض ایسے حضرات کو بھی دیکھا جو احتیاطن کہتے کہ جی ہم نے رشتے دار کو اطلاع نہیں دی کہیں یہ چیز بھی نیت میں شامل نہ ہو جائے کہ چلو دو چار دن ریاض میں بہن کے پاس رہیں گے یا بھائی کے پاس رہیں گے ملاقات بھی ہو جائے گی کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے سفر ہے اللہ کے لیے خالص رہنا چاہیے اگر بہن یا بھائی سے ملنا ہے بعد میں بزٹ لے لیں گے ہم وہ طریقہ کر لیں گے یعنی احتیاطن میں نہیں کہتا کہ یہ اس کے اگر آپ جاتے ہیں تو نہ ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو احتیاط کرتے ہیں دیکھیے وہ کتنی احتیاط کرتے ہیں ولی اللہ علس اللہ کے لیے اللہ کی خاطر لوگوں کے ذمہ ہے اپنی خاطر نہیں پہلی چیز خلوص نیت ہے نہیں دوسری چیز ذرائع جو کہتے ہیں ہمارے نماز کے جب مسائل بتاتے ہیں کہتے ہیں جی نماز کے چودہ فارض ہیں جی آٹھ اندر ہیں چھ بار ہیں جی یعنی نماز کے چودہ فرائض ہیں آٹھ جب نماز شروع ہوتی ہے تو تقبیر تحریمہ سے شروع ہوتے ہیں نیت سے اور کہتے ہیں چھ اس سے پہلے اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو اگلے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جگہ پاک جگہ پاک جسا پاک کپڑے پاک تین چیزیں ہو گئی نماز کا ٹائم ہونا نماز کا ٹائم نہیں آپ پا نماز نہیں ہوئی آپ کہنے کا مقصد یہ کہ حج کی کچھ شرائط وہ ہیں جو احرام کے بعد شروع ہوتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو حج سے پہلے ہوتی ہیں آپ نے پڑھا ہوگا جملہ کہ یہ چیز نماز کی شرط ہے اور یہ چیز نماز کا رکن ہے ایک امام کہتا ہے یہ رکن ہے دوسرا کہتا ہے یہ شرط ہے پتنا پھنس جاتا ہے یار یہ کیا مصیبت ہے یہ شرط کیا ہے رکن کیا ہے بھائی شرط یہ ہے کہ اگر یہ چیز نہ ہو تو اگلا ہوتا ہی نہیں کام وجود ہی کوئی نہیں اور جب وجود ہوتا ہے تو پھر اس کے پارٹس ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں رکن ہر دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں دو کان ہیں دو, دو آنکھیں یہ رکن ہیں لیکن اس کی ایک شرط ہے پہلے کہ بندے کا وجود بھی ہونا چاہیے پھر اگلی چیز ہوگی نا آپریشن بعد میں ہوگا جی ایک کا کرنا ہے دوسرے کا کرنا ہے یہ شرط یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کی پریپریشن کے لیے یہ ضروری ہیں یہ شرائط ہیں اس کی اگر ان میں سے کوئی شرط ساقت ہو جاتی ہے بندے کا مسلمان ہونا جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو نماز کیسی اگر وہ رکوع سجود آدمیوں کے ساتھ کر بھی لے دنیا دیکھ رہی ہے کہ بندہ رکوع سجود کر رہا ہے بلکہ وہ نمازیوں کا امام بھی بن جائے جیسے کیسز پکڑے گئے ہمارے یہاں لاہور میں ایجنٹس پکڑے گئے سکھ تھے اور پانچ پانچ سات سات سال وہ وہاں پر امامت کرواتے رہے انہوں نے قرآن حفظ کیا جو بھی دو چار دس صورتیں تھیں امامت کے لیے ضروری اور جاسوس بن کے رہے بعد میں پکڑے گئے اب بتائیے ان کی نماز ہوئی نہیں ہوئی اس کی نا اس لیے کہ پہلی شرط بندے گا مسلمانوں نے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو احرام کے بعد شروع ہوتی اس کا ہمیں بڑا خیال ہوتا ہے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میٹر ڈاؤن اب ہوا ہے حالانکہ میٹر ڈاؤن پہلے ہو جاتا ہے خوشبو نہیں لگانی لوگ کہتے ہیں جی خوشبو والے سابن سے آپ نے ہاتھ بھی نہیں دھونے بلکہ سابن سے ہاتھ نہیں دھونے اور آپ سعودیا میں جائیں تو وہاں انہیں بڑے بڑے پوسٹر لگائے ہوئے جس میں انہوں نے بتایا کہ ہاتھ دھونے کے طریقے کیا ہیں یعنی ہم ہاتھ کو صابن لگا تو اس کے بعد ایسے ملتے ہیں اور مل کے پانی بہا دیتے ہیں کبھی ہی ہم نے انگلوں میں انگلیاں نہیں پھیری اور یہیں پر وہ جراثیم رہتے ہیں انہوں نے وہ ایرو بنا کر سمجھایا کہ یہ جگہیں جن کو آپ نے صابن سے صاف کرنا ہے اس لیے کہ وہاں پر تو وبا زیادہ پھیلی ہوتی ہے تو اتنا خیال اتنی احتیاط ہے کہ ہم صابن سے ہاتھ ہی نہیں دھوئیں گے حالانکہ اس سے مراد خوشبو جو منع کی گئی ہے وہ وہ خوشبو ہے جو ہم خوشبو کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسپرے ہے سینٹ ہے خوشبو کے لیے کوئی اور چیز آپ لگاتے ہیں وہ چیز ممنوع ہے باقی تو میں ابھی ساتھ ساتھ کر رہا تھا کہ وہ کپڑے دھونے والا صابن میں جب وہاں پہ وہ ٹینڈ کروائی تو انہوں نے کپڑے والی وہ سفید والا جو ہے وہ صابن ملنا شروع دی میں نے کہا بھائی کیا لگے بھائی وہ اس لیے کہ دوسرے میں خوشبو ہوتی ہے میں نے کہا اس میں خوشبو کو نہیں ہوتی اس کی خوشبو جاتی ہی نہیں آپ شرطیاں طور پر اس کپڑے دھونے والے صابن سے ہاتھ دھو لیں اس کے بعد آپ جتنا پانی پھر بھی جب منہ کے پاس ہاتھ کریں گے پتہ چلے گا صابن کی چاکی کو ناک ہوئی ہے وہ جاتی ہی نہیں اس کی تو سمیل میں نے کہا اس میں خوشبو نہیں ہوتی سب کیوں اتنا تشدد کرتے آپ اسپرے نہ اس سینٹر استعمال کریں اصل مسئلہ یہ لیکن ہم میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ احرام کے بعد تو ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں لیکن جو حج کی شرطیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس حلال کا پیسہ ہونا چاہیے اگر حرام کا اربوں ڈالر بھی آپ کے پاس ہے تو آپ پر حج فرض نہیں ہے سب سے پہلے یہ جائزہ لیں میرے پاس نیک پاک کمائی صاف ستھری ہے اگر ہے اتنی کہ آپ حج پر جا آ سکیں یہاں جو آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں ان کو آپ مہینے کا خرچہ دے کے جا سکیں جو پاکستان کے آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ خرچہ بھیج دیں پھر اگر کچھ بچتا ہے تو آپ اس اندازے سے دیکھیں کہ آپ کے پاس اتنا ہے تو پھر آپ اس کے لیے جائیں کمائی کا جائزہ لینا اس کے بعد آپ جا رہے ہیں اللہ سے اپنے گناہ معاف کروانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو سوائے میدان ارفا میں کھڑے ہونے کے معاف نہیں ہوتے بڑی عجیب جگہ ہے چہرہ ہے میدان ہے کوئی ہجری اسود نہیں کوئی حتیم نہیں ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہجرے اسود کو چوم کے بھی آپ استغفار کریں آپ جو ہے وہ بیت اللہ کے دروازے سے لپٹ کر بھی رو لیں لیکن نہیں معاف ہوتے ان کو اللہ میدان عرفات میں معاف کرتے اسی لیے جو حج میں ہے چیز وہ عمرے میں مزہ تو زیادہ آتا ہے رش کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ میدان ارفاک کا اپنا ایک مقام ہے اور اس کا اپنا ایک کام ہے اس دن کہا جاتا ہے کہ جاؤ آج کا یومن والا کا امو کا جیسے تجھے آج ہی ماں نے جنا ہے ہم نے تمہیں زیرو میٹر کر کے بھیج دیا جاؤ پچھلے گناہ ہم نے سارے معاف کر دیا اور اس انداز میں کہ نیکیاں باقی ہیں گناہ صاف کیے ہیں ہم نے جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو نیکیاں کوئی نہیں ہوتی گناہ بھی کوئی نہیں ہوتے لیکن یہ جو کیفیت ہے اس میں آدمی کے پاس نیکیاں اس کی بچی رہتی ہیں اور گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے تو جب ہم وہاں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم وہاں سے ایسے آئیں جیسے ماں نے ہمیں اس دن پیدا کیے تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جو لوگوں کے معاملات ہیں اس میں بھی براہ ذمہ لے لیں اب دیکھیں یہاں جب آپ فارغ ہوتے ہیں نا اللہ آپ کو فارغ نہ کرے لیکن جب آدمی کو کا نام لسٹ میں آ جاتا ہے اور آدمی فنش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے تب تک حساب کتاب نہیں دیتے جب تک وہ چند محکموں سے برا ذمہ لے کر نہیں آتا ات سالات سے لے کر آؤ الیکٹریسٹی کا لے کر آؤبا کمیٹی سے لے کر آؤ وہ برا ذمے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو آپ کا حساب لگتا ہے اور قیامت کے دن بھی آپ کا حساب کتاب بعد میں ہوگا پہلے معاملہ یہ ہوگا کہ جاؤ لوگوں سے برا ذمہ لے کر آؤ سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ورنہ ہم تیری نمازیں گنتے رہے لے تو وہ جائیں گے یعنی جو حساب جو تلے گا وہ اور چیز ہوگی تلے گا وہ جو بچے گا جو لوگوں کی کمپنسیشن میں چلا جائے گا ہم نے کسی کو گالی دی کسی کی حمت کی کسی کا حق مارا سب کچھ تقسیم کرنے کے بعد اگر کچھ بچے گا تو وہ تلے گا تول تو اس کا ہونا ہے لہذا برا ذمہ وہاں حشر کے میدان میں بھی شہید کا بھی معاف نہیں ہے آپ کو پتہ ہیں؟ شہید کو بھی کہا جائے گا کہ برا ذمہ لاؤ یہ الگ بات ہے کہ پروردگار اس کا برا ذمہ اپنے ذمے لے لے اس کی طرف سے کمپنسیشن جو ہے کہ اس نے جان میری راہ میں دے دی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کرتے وہ بندہ جو چاہتا ہے اسے کیوں چاہتا ہے اس لیے کہ جنت میں جائے اسی لیے ضرورت ہوگی نا ایک آدمی کو ویکیوں کی تو اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ تو اس اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ دونوں جنت میں جاؤ تو وہ وہاں پہ لامانیہ مل جائے گا اس کو لیکن بہرحال کلیئرنس اس کی بھی ہونی ہے تو آدمی یہاں معاملات کا جائزہ لے جو ملواری کی دکان سے ادار لیا ہوا پیسے دے کے جائے یہ نہیں واپس آ کے دوں گا اور میں کوئی مر چلے مطلب حج میں جا رہا ہوں گے مرنے جا رہا ہوں گے میں نہیں وہ بھی ختم کر کے جاؤ اور بھی جو لوگوں کا لین دین کیا وہ آفس کے اندر جو اپنے رویے کی وجہ سے کوئی اگر کوئی ناراض ہے بندہ یا کوئی اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان آدمیوں کو بھی راضی کیا جائے اور اس نیت سے نہ راضی کیا جائے کہ میں واپس آ کے دیکھوں گا تمہیں فی الحال تو یہ چونکہ میں جا رہا ہوں وہاں, یہ برا ضروری حساب کتاب کرنا ہے اس کے بعد واپس آ کے میں بھی تم سے نمٹوں گا نہیں اس نیت سے جائے کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا کسی سے معافی مانگنی کوئی معمولی بات تھوڑی ہو ہوتی آدمی مر گئی معافی مانگتا ہے نا تو وہ کام کرے کیوں آدمی کے پھر کسی سے کہنا پڑے گا کہ مجھے معاف کر دیں گے سے غلطی ہوئی ہے اللہ سے کہتے ہوئے آدمی نہیں شرماتا اللہ تو اللہ ہے نا ماں باپ سے کہتے ہوئے نہیں شرماتا لیکن اس کے علاوہ تو بھائی بھی بھائی سے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مجھے معاف کر دیں غلطی ہوئی ہے تو کیوں آدمی کرے اس نیت سے جائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے گناہ معاف کرے آئندہ میں ان احتیاط کروں گا اور یہ نہیں ہوگا لوگوں کو پتا چلے کہ بندہ آج کر آئے یعنی معاشرے میں انقلاب آئے سوسائٹی کے اندر کوئی فرق محسوس ہو نا آپ کا ایک بلب فیوز ہے دوسرا فیوز ہے دو جل رہے ہیں دو فیوز ہیں آپ ان میں سے ایک بدلی کر دیتے ہیں تیسرا جب میدان میں آتا ہے تو لائٹ بتاتی ہے کہ بھائی ایک بلب کا اضافہ ہو گیا پھر آپ چوتھا بھی جب بدلی کرتے ہیں تو لائٹ بتاتی ہے کہ بھائی اب فل لائٹ ہو گئی آپ چار بلب ہو گئے بندہ جب حاج کر کے آئے تو وہ فیوز بلب جو ہے وہ بدلی ہو کے آتا ہے نا تو معاشرے میں روشنی ہونی چاہیے یہ تو سارے کے سارے فیوز بلب لہذا معاملات کلیئر کروا کے اور دوبارہ نہ کرنے کی نیت کے ساتھ آدمی جو تیسری بات یہ پہلی بات جو کی میں نے وہ یہ کہ آپ نیت خالص کریں اللہ کے لیے جانا ہے اللہ نے بلایا ہے اللہ نے میرے ذمہ کیا للہ ہے الناس اللہ کے لیے دوسری بات یہ کہ کمائی کا خیال کرے بندہ اگر حلال کی کمائی اویلیبل ہے تو اس سے حج کر لے اگر حرام کی کمائی ہے ساری تو اس پہ حج فرضی نہیں وہ کہہ سکتا مالک میرے پاس حلال تھا ہی نہیں جس پہ حج لاگو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی کمائی مکس اپ ہے یعنی کچھ حلال ہے کچھ حرام اس میں مشکوک ہو گئی ہے تو آدمی کے لیے یہ گنجائش موجود ہے کہ حلال کی کمائی جو اس میں شامل ہے اس کی نیت سے وہ کر لے کہ میں اس پیسے سے کر رہا ہوں جو میرے فلاں مکان کی کا کرایہ آتا ہے یا فلاں زمینوں کے پیسہ جو مجھے ملتا ہے یا فلاں چیز کا جو آ رہا ہے وہ اس نیت سے اس کا کر لے تاکہ اس کے بعد معاملات جو پڑوسیوں کے ساتھ ہیں یا دوستوں کے ساتھ ہیں ان کو کلیئر کریں پھر یہ کہ ساتھ جو جا رہے ہیں لوگ ان کے حقوق کا خیال رکھے جب آپ جاتے ہیں تو آپ ایک صاحب نے فون کیا مجھے کہ کاری صاحب کوئی اچھا ایسا قافلے والا اگر آپ کے علم میں ہو تو بتایا میں نے کہا جی کافلے والا کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا جب تک پاسپورٹ اور پیسے آپ ان کے ہاتھ پر نہ رکھنے سارے اچھے ہوتے ہیں اور جب یہ دو چیزیں ان کے پاس چلی جاتے تو سارے ایک ہی جیسے ہو جاتے ہیں میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ کافلے والے سارے تاجر ہوتے ہیں ہر یہ بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ تھوڑی سی جگہ میں یہ بندے کھپ جائیں کوشش کرتا ہے شفٹیں لگ جائیں اور تم لوگ یہاں سونے آئے آدھے ہر میں جایا کرو آدھے سویا کرو شفٹوں میں آیا جایا کرو پھر یہ کہ کوشش کرتا ہے کہ پیسے پانچ سو دنوں میں لیتے رہائش کے لیکن تین سو والی رہائش میں ان کا گزارا ہو جائے اخر وہ بچت کرنے کے لیے آپ کو حج کروا رہے ہیں سو آپ گنج نہیں کرواتے وہ وہ سارے اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ بھئی حج میں ہمیں اتنا بچ جاتے ہیں لہذا آپ تاجر کے ساتھ جا رہے ہیں آپ یہ بات دیکھیں کہ ان صاحب کتنی لمبی داڑھی ہے اور بڑا انہوں نے وہ بغیر شکل و صورت اپنی پوری لائن اینڈ لینتھ کا خیال رکھا ہوا ہے انہیں اسلام کا لہذا ان کا رویہ بھی ایسا ہوگا پی. میں نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا مجھے کافی سارے کافلوں کے ساتھ جانے کا تجربہ ہوا وہاں پر بھی لوگوں کی بتا سنتا رہتا ہوں یہاں پہ بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں آپ تیار ہو کے جائیے ذہنی طور پر مشکل صورتحال سے آپ نے گزرنا ہے ایک امتحان ہے جس سے آپ نے گزرنا ہے بھائی جوس جب بندے کا نکلنا ہے تو کوئی سوکھا طریقہ بھی ہے جوس نکلنے کا اگر گرائنڈر میں نہ ڈالیں آپ اس کو دوسری مشین میں ڈالیں وہ دال کے جو اوپر ڈھکن دباتے ہیں اس میں بھی نہ ڈالیں گنا جیسے دیتے ہیں اس میں دے دیا کوئی سوکھا طریقہ آپ کے نزدیک ہے جوس نکلنے کا کوئی حج کرنے کا کوئی سوکھا طریقہ نہیں ہے حج کی اپنی مشکلات ہیں اور حج کروایا ہی اسی لیے جاتا ہے ہمارے یہاں بچہ تھا اس کو جب بھی ماسٹر صاحب جوتا مرواتے تھے تو وہ کہتا ماسٹر جی درد ہویا تو نے کہا تم درد ہی کے لیے تو مار رہا ہوں میں اگر تمہیں مزہ آتا جوتے سے تو مارتا کیوں میں حاج تکلیفیں برداشت کرنے کی ریہرسل ہی تو تمہیں کروانی ہے کہ وہ شریف آدمی ہے جو تمہارے ساتھ فلیٹ میں رہتا ہے تم اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے اب یہاں آؤ یہاں اجنبیوں کے پڑوسیوں کے شہر میں آؤ مینا میں رہ اب بتاؤ دس آدمی ہے اسی خیمے کے اندر رہتے پاس کرو یہ امتحان تاکہ تمہیں پڑوسیوں کے ساتھ رہنا نصیب ہو کہتے ہیں سیانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاف سنمایا کہ جہنم کی آگ سے اگر آدمی کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ سو جائے دنیا کی آگ اسے جہنم کی آگ کی بہ نسبت اتنی آرام دہ محسوس ہو کہ اس آگ کے اندر وہ سو جائے اتنا ٹیمپریچر ڈاؤن ہے اس کا اس کی بنسبت بہت سارے لوگوں کے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہو گئے حج سے واپس آنے کے بعد ان کا توبہ توبا تو مصیبت یہ تو بہت شریف آدمی ہے ہم سمجھتے تھے کہ بڑے تنگ ہیں ہم اس سے یہ تو بڑا نیک آدمی ہے پڑوسی تو ہمیں وہاں ملے لہٰذا وہاں پر بہت ساری مشکلات ہوں گی بارڈر پر ہی مسئلہ زیادہ زیادہ میں نے دیکھا کہ ہاں سلا تک ٹھیک معاملہ رہے گا اس کے بعد بارڈر پر لوگ شروع ہو جاتے ہیں وہ بریف کیس لے کے کھڑا ہے لائن لگی ہوئی ہے اندر سے بول رہے ہیں یہ کیا ہے یہ ایسی مصیبت ہے اس نے ایسے کیا ہاں دیکھو یہ دیکھو بیٹھا ہوا ہے بول کھڑے ہیں یہ ادھر کیوں چلا گیا چھوڑ کے بریف کیسے اتنی وہیں سے مصیبت وہیں سے شروع ہو جائے گی آپ کی طرح اس کا بھی دل کرتا ہے جلدی فارغ ہو جائے لیکن وہاں اپنا ایک قانون ان کا اس کو فارغ کرتے دوسرا لیتے ہیں پھر تلاشی والے ہیں ان کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے ہم جب پہلی دفعہ گئے تھے تو اس میں تو انہوں نے اپنی پوری شفٹ میں ایک گاڑی دیکھی تھی. پوری شفٹ میں آٹھ گھنٹے ایک گاڑی ٹائر کھولے سیٹر اس کی کھولی کتے آ کے چھوڑے آدمیوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کیا سامان نسوار اچار وہ اس کے اندر جو روٹیاں میٹھی بنائی ہوں تھی وہ توڑ توڑ کے انہوں نے دیکھا پتہ نہیں کیا آٹھ گھنٹے بارہ انہوں نے ایک شفٹ جو دو آدمی آئے تھے ہمارے چیک کرنے کے لیے آٹھ گھنٹے انہوں نے ہماری گاڑی کا ڈوا اب تو وہ کافی اچھا ہو گیا ہے کھلی بھی ہو ہوگی جگہ گاڑیوں کے کھڑے ہونے کی بھی سہولیات بھی زیادہ ہو گئی ہیں اور جلدی ذرا بھگتا دیتے ہیں اتنی دیر نہیں کرتے لیکن بارہ یہ معاملات وہیں سے شروع ہو جائیں گے آپ کو ہو سکتا ہے رہائش پسند نہ آئے لیکن آپ نے مکے میں رہنا کتنا ہے تین دن نہ رہے چار دن رہ لیا پہلے اتنی دیر جائیں گے نا یا پہلے آپ مدینے چلے جائیں گے مدینے میں تو رہائش کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مکے کا ہے یا تو اونچی جگہ ملتی ہے سیڑیاں چڑھ چڑھ کے ویسے ہی آدمی کا آدھا عمرہ تو وہاں ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے تو اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جب سوچتا ہے نا ایک طواف کر کے تھکتا ہے تو کہتا ہے گھر کرتا ہوں کہتا ہے یار جتنی سیڑیاں چڑھنی ہیں اتنی دیر میں ایک طواف اور ہو جائے گا یہیں آبے زمزم پی کے لیٹ جاتا ہوں تھوڑا تھا کمر سیدھی کر کے پھر شروع کل اون اترے گا اور پھر وہاں سے نازل ہونا دوبارہ نیچے تو ایک مسئلہ بن جاتا ہے وہ عبادت زیادہ کرتے تین چار دن ہم نے مکے میں رہنا تھا پھر میناح میں رہنا ایک دن ہمارا عرفات اور وہ مزدلفہ والا گزر جاتا ہے باقی تین دن ہم نے سونا مینا کے اندر ہی ہوتا ہے آپ اگر آئے بھی یہاں تو آپ یہاں سے واپس جا کے آپ کو رات وہاں گزارنی ہے رات حرم میں آپ نہیں گزار سکتے صحیح نہیں ہے بہرحال ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مشکلات ہوں گی ہر طبیعت کا آدمی ہوگا اس میں گاڑی میں اور آپ کو بات بات پر غصہ آئے گا اور بڑی عجیب بات یہ کہ جب آپ واپس آ جائیں گے اور ان باتوں کو یاد کریں گے جن پر آپ کو غصہ آیا تھا تو اب آپ کو انسی آئے گی یا یہ بھی کوئی غصہ کرنے والی بات تھی لیکن یہ کیا ہوا کہ وہاں یہ غصہ آیا کیوں آپ کسی کو بتا اس بات پہ ہماری لڑائی ہوئی تو وہ بھی پریشان ہو جائے گا بھائی یہ بات غصے والی جو تھی اور آپ بھی کہیں گے غصے والی بات نہیں پر اس وقت مجھ کو آ گیا تھا بات بات پہ غصہ آتا ہے اپنے اوپر ایسے پتا چلتا ہے ہر بندہ شوگر کا مریض ہے اس غصے کو کنٹرول کرنا یہ آپ کا امتحان ہے اصل میں آپ کو پتا ہے جو بھی چیز ہمیں دی جاتی ہے وہ جب کہتے ہیں کہ نا یہ الیکٹرانکلی ٹیسٹ ہے تو اس کے ساتھ پورا وہ سلوک کر لیا جاتا ہے یہ جو گاڑیاں آتی ہیں ہمارے پاس باقاعدہ انہیں اس رفتار سے جوڑا کر چیک کر لیا جاتا ہے کمپیوٹر پر کہ یہ اس رفتار کے قابل ہیں یا نہیں ہے اسی طریقے سے سب میرین جب سمندر میں اتاری جاتی ہے تو جتنی ڈیسک کے اندر اس نے جانا ہوتا ہے اتنا پریشر اس کو باہر دے کے چیک کر کے کہ برست نہیں ہو جائے گی پھر اس کو نیچے بھیجتے ہیں تو اصل میں آپ کو وہاں پر وہ آپ الیکٹرونیکلی ٹیسٹ ٹیسٹ میں سے گزر رہے ہیں آپ پورا غصہ دے کے آپ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا خام خام آپ کے ساتھ لوگ پنگے کریں گے ان کو صحابہ کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یا ایو لا وانتم حرم اے ایمان والو شکار کو مت قتل کرو جب کہ تم حالت احرام کے اندر ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ شکار جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ کے اپنے بدن کو رگڑتا تھا خارج کرتا تھا یعنی ہمت ہے تو مار کے دیکھو نا یہ وہ لوگ تھے جو شکار کے پیچھے کتے بھی چھوڑتے تھے باز بھی چھوڑتے تھے تیر بھی لے کر جاتے تھے نیزے بھی لے کر جاتے تھے لیکن اللہ نے فرمایا تھا لیا بولو اللہ بھی تنا تَنَالُهُ ما حکم اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا شکار کے ساتھ وہ تمہارے ہاتھوں کی پونچ میں ہوگا دسترس میں ہوگا اور تمہارے نیزوں کی مار میں ہوگا لیکن ہم نے تمہارے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے تم نہیں اس کو مار سکو گے تناالح ایڈی کم اور ان تک پہنچیں گے تمہارے ہاتھ بھی تاکہ تمہارا امتحان ہو اور تمہارے نیزے بھی تو وہ فرماتے ہیں کہ شکار آ کے ہمارے بدن کے ساتھ اپنے بدن کو رگڑا کرتا تھا اسے بھی پتا تھا کہ اب ان کے ہاتھ بندھے ہوئے کچھ نہیں کر سکتا یہ ان کا امتحان تھا تو ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہر بندہ آپ کے ساتھ آ کے ای ہی جو ہے وہ پنگے لیتا ہے آپ سمجھیں کہ میرا امتحان ہو رہا ہے آپ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ جو غصہ کر رہا ہے نا اور یہ ٹیڑی ٹیڑی باتیں کر رہا ہے یہ نہیں بول رہا بلوایا جا رہا ہے میرا امتحان ہو رہا ہے اور میں نے اس امتحان میں پاس ہونا ہے آپ کو پتا جب آدمی رشتے کے لیے جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے بندے کو آزماتے ہیں بندہ صبر ہی کرتا ہے بس ایک دفعہ رشتہ ہو جائے بعد میں دیکھی جائے گی صبر کرنا ہے ہم نے آپ کو وہاں پر آزمایا جا رہا ہے اور یہ اللہ کی سنت بن اسرائیل پر جب اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ مچھلیاں ان کی پہنچ سے دور کر دی جاتی پھر امتحان ہی نہیں ہوتا بھائی امتحان اگر آپ نے لینا ہے کسی کا کہ یہ کاؤنٹر پہ بٹھائے جانے کے قابل ہے یا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلے کے اندر پانچ دس ہزار دن چھوڑ کے پھر آپ اس کو موقع دیں چھپ کے دیکھیں اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا یعنی امتحان اگر اس کی ایمانداری کا لینا ہے تو کاؤنٹر کو آپ ان لاکھ چھوڑیں گے تو امتحان ہوگا نا اس کی دسترس میں ہوگا تو امتحان ہوگا اگر آپ نے اس کو دس تالے لگائے تو اس کا امتحان کیسا ہے لہذا اللہ تعالی نے یہ طریقہ کیا کہ ہفتے کے دن یہ حساب پورے پانچ چھ دن کوئی مچھلی سامنے نہیں آتی تھی اور جس دن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے تھے اس دن تاتیہم شیطانہم یوم سب شرعن ان کے ہفتے والے دن مچھلیاں آتی تھی ان کے پاس شوران جو مستول ہوتا ہے نا کشتی کا جس کے ساتھ باد بان بندھا ہوا ہوتا ہے اس مستول کو کہتے شران جس طرح وہ ہوتا ہے اس طرح پانی کے اوپر دوڑتی ہوئی آتی تھی کوئی شاہ کر کے ادھر جاتی تھی کوئی شاہ کر کے ادھر جاتی تھی پکڑ کے دیکھو بڑے پریشان ہوئے بھر. انہوں نے ایسے بندوبست کرتے ہیں انہوں. انہوں نے وہ نالیاں بنا لی نالے وہ شان کرتی آتی نالی میں چلی جاتی وہ پھٹا رکھ کے بند کر دیتے اتوار کو پکڑیں گے اچھا فیل ہو گئے نا مسئلہ تو یہ تھا کہ تم نے نماز کے علاوہ عبادت کے علاوہ اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی لیکن وہ پھٹے رکھنا ایکٹیویٹیز نظر آئے گا ماشاء اللہ لہذا آپ نے صبر کرنا ہے یہ پہلے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعد میں آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھی. یہ چیزیں ہوں گی آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو کے جائیں جو مشکلات ہوں گی اچھا پھر جو مشکلات ہوں وہاں پر ان کو آ کے بیان نہیں کرنا اس لیے کہ آپ کی مشکلات کو اگر سن کر کسی بندے نے حاج کا ارادہ ترک کر دیا تو اس کا گناہ آپ کے ذمہ ہوگا تو آپ نے کہا توبہ توبہ بڑی مصیبت توبہ میرے پیو دودھ کے حاج ہو گیا بس اس کے بعد میرے پیو دودھ توبہ نہیں یار فرض لے گیا بس جن میں سے بہت ہو گیا بس وہ بندہ اگر آپ کے دل توڑنے کی وجہ سے اور اتنے خوفناک حالات بنا کر پیش کرنے کی وجہ سے نہ گیا تو اس کا گناہ آپ کے ذمہ ہوگا اور اگر آپ وہاں کے حالات بہت سارے حالات اچھے بھی ہوتے جو لوگ پہلی بار جا رہے ہیں جو کیفیت ہوتی ہے یہ جو بندے ہم بار بار حج کرنے جاتے ہیں نا اگر ان کے پیچھے نفسیات دیکھیں کیوں جاتے ہیں تو اصل میں وہ پہلی بار جو حج کا مزہ تھا نا وہ اس کو ڈھونڈنے جاتے ہیں اور وہ آتا نہیں ہے جتنے زیادہ حج کرتے ہیں وہ مزہ اور کم ہوتا چلا یوز تو ہوتے چلے جاتے ہیں وہ جو پہلی بار بیت اللہ پر نظر پڑی پہلی بار آپ نے اجر عصمت کی لائن دیکھی پہلی دفعہ آپ نے صفا مروا پہلی دفعہ مزابر احمد یہ ساری چیزیں جو پہلی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری آپ کی پہلی دفعہ وہ کیفیات بس پہلی ہی دفعہ کا سرمایہ ہے اس کے بعد نہیں ملتی تو وہ بھی کیفیات اپنی جگہ پر ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ وہاں ایسی دیکھیں گے جن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے آپ نے وہاں کی فضا وہاں کی اور کیفیات وہاں لوگوں کے بعض لوگوں کے ایمانی واقعات کیونکہ پبلک اکٹھی ہوتی ہے سننے کو ملتے دیکھنے وہ جب آپ یہاں آ کر بیان کریں وہاں کی کیفیات کو تو اگر آپ کی یہ کیفیات سن کر کوئی بندہ تیار ہو گیا حج یا عمرے کے لیے تو اس کا ثواب آپ کے نامہ امال میں ہوگا کہ آپ نے اس کو انسپائر کیا آپ کی وجہ سے وہ گیا ہے لہذا یہ مشاقل جو مشکلات وہاں پہ آئیں گی ان کو ہم نے یہاں آ کے جو ہے وہ بیان نہیں کرنا تاکہ لوگوں کو ڈرانا نہیں وہاں پہ تحفیات بھی وہی ہوتی ہیں اب دیکھنا وہاں جس طریقے سے امام پڑھتا ہے اگر یہاں بھی امام اسی طریقے سے تراوی پڑھائے اور اسی طرح قرآن آہستہ آہستہ پڑھے تو پیچھے کوئی نمازی رہے گا وہاں اس لیے چل جاتا ہے کہ وہاں کیفیات الگ ہے سامنے بیت اللہ ہے وہ حرم ہے برکات ڈائریکٹ وہاں نازل ہوتی ہیں لہذا بوڑھے بوڑھے بھی کھڑے تو وہاں کی ترابی لمبی ہے تو چارجر بھی جو ہے وہ ہائی وولٹج کا, کا لگا ہوا وولٹ کا لگا ہوا ہے ہم اس کو دے کر اگر کار انشا بھی یہاں آستا پڑنی شروع کر دیں گے پیچھے بندہ کوئی نہیں رہے گا تو وہاں اگر یہ مصیبتیں آتی ہیں تو چارجر بھی بڑا ہائی لیول کا لگا ہوا ہے اس میں اگر آدمی اس طرف توجہ رکھے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہرحال یہ حق بھی ہے کہ آدمی کو چیک کیا جائے جو وہاں جا رہا ہے اور بندہ چیک ہوتا ہے تو ہمیں ہر چیز کو یہ دیکھنا کہ یہ ٹیسٹ ہے بس بڑے آئیں گے آ... چائے پہ لڑائیاں ہوں گی وہاں پہ کھانے پہ لڑائیاں ہوں گی یہ اس مسئلے میں آپ نہ پڑیں جتنا کم کھائیں گے اتنے فائدے میں رہیں گے کوئی فروٹ وغیرہ کھا لیں آپ سیب وغیرہ کھا لیں بھوک کوئی مارنا ہے نا تو اس میں پہلے لڑائی ہوتی ہے وہاں چائے والے کے سامنے اس کے بعد باتھ روم کے سامنے پھر لڑائی ہوتی ہے اس لیے کہ چائے جب جاتی ہے تو فورن پھر کہتی ہے میں نے جانا بھی ہے تو وہاں بھی لڑائی ہوگی وہاں بھی لوٹے پڑیں گے ادھر بھی کیتریاں ایک دوسرے کو ماریں گے تو یہ ذرا تحران رہے کیمپ میں اگر آپ کو کھانا بھائی جب بھی نہیں بھی ملا نا آپ کہیں گئے ہوئے تھے اور اس نے کہا بھائی کہ ختم ہو گئے آپ صبر کریں اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس وقت نہ کھائیں یہ امتحان ہے آپ کا آپ یہ نہیں کہا پیسے تو میں نے دیے ہوئے نا یار میں نے سو ریال جمع نہیں کروایا لہذا اس ریال میں سے وہ دو دیر ریال کے کھانے کے لیے لازم میں نے کسی کی ناک توڑنی ہے اور وہ بھی منا میں لہذا اگر آپ کو چائے نہ ملے ایون کہ اگر آپ کو وہاں جگہ نہ ملے اور آپ کو کھسک کر خیمے سے باہر داری میں بھی رہنا پڑ جائے تو آپ رہ لیں اس لیے کہ آپ نے کفن پہنا ہوا ہے اور ہم وہاں مردے ہیں اور مردہ جو ہے وہ ریزسٹنس نہیں کرتا وہ ریزسٹ نہیں کرتا اس کے اندر ریزسٹنس ہوتی ہی نہیں اور آپ کو کفن پہنایا اسی لیے گیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم مردے ہو کہ نہیں ہو یہی ہوتا ہے لہذا اس میں کچھ بھی ہو اگر حج کا مزہ آپ نے لینا ہے تو آپ ہر با... اس میں ناحق بات بھی اگر آپ یہ سمجھے کہ میں حق پر ہوں اور وہ ناحق کر رہا ہے تو بھی آپ نے اس کو پینا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرنے کے لیے صبر کر جائے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے میں جنت کے وسط میں اس کو محل لے کر دینے کی گارنٹی دیتا ہوں کتنی بڑی اور اب میں نے لڑنا لازم نہیں آپ صبر کریں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جب آپ آ, یہاں آئیں گے تو حج جب آپ کو یاد آئے گا تو آپ انجوائے کریں گے اس کو مزہ آئے گا آپ کو اس کی یادوں کا مزہ آئے گا آپ کو اس وقت تک اگرچہ وہ تلخ ہوں تو یہ صبر کے معاملات نیت اور کمائی یہاں لوگوں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں ان کو درستین اور چوتھا یہ کہ وہاں کے جو معاملات ہیں اس میں صبر کرنا اللہ تعالی مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے میں آپ حضرات کو بھی آخر داولا.